بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہا جی ربط سورہ کہا بس بنی سرحیح پہلے سورت میں دعو توحید پہ دلائر شلاثہ قائم تھے اس میں بھی دلائر نقلیاں ہیں نیت پہلی سورت کے آخر اور اس سورت کی ابتدا میں سیدھا تو قرآن اور تحمید باری تعالیٰ کا بیان ہے خلاف سائت صورت کے چار دعوے ہیں عالم الغیب صرف اللہ تعالی حاضر ناظر بھی وہی دو کار ساز مشکل کشا مختار کل بھی وہی چوتھا متصرف العلوم بھی وہی ان دعووں کا بیان اس آیت میں ہے اگے ائے گی لهو غیب السماوات والارض یہ علم غیب کا ابسر بھی واس میں حاضر ناظر مالہم من دوني مولیوں کار ساز مشکل کشا فقط اللہ ولا یشرکو فی حکم اھا دا متصرح فیلمور بھی وہی ہے موسیٰ اور خیزر علیہ السلام کا قصہ پہلے دعوے سے مطالب علم غیب صاحب کا قصہ دوسرے سے مطالب کون بھی جی؟ حاضر و ناظر اچھا راج علیہ آگے آئے گا یہ واقعہ تیسرے دعوے سے مطالب ذل کرنے کا چوتے سے علاوازی تمہید فرائز خاتم الانبیاء بے سباتی دنیا بکا آخرات عوت شیطان زجرات آخر رکوم ساری صورت کا خلاصہ میرے عزیز بات یہ تھی کہ مشرقی نے مکہ کا ایک وقت کیا یہود مدینہ کی طرف اور ان کو کہا کہ ہمارے ہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کوئی ایسے مشکل سوالات بتاؤ جو ہم اس سے پوچھیں جواب نہ دے سکے انہوں نے کہا ہاں یہود مدینہ نے کہا مشکل سوال ہیں وہ نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا جواب ایک تو اس سے پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے دوسرا اس سے پوچھو کہ چند آدمی تھے ایک زمانے کے اندر غائب ہو گئے تھے غار کے اندر کافی عرصہ رہے وہ کون تھے اور تیسرا سوال ہے ذوالکرن کے متعلق کہ وہ بادشاہ کون تھا جس نے دنیا کے اندر مشرق مغرب کے فتوحات کیے ساری دنیا کو کنٹرول میں کر لیا یہ تین سوالات اس سے کرو وہ آگے جی حضور سے سوال کیے آپ نے فرمایا کہ کل میں جواب دوں گا حضرت انشاءاللہ کہنا بھول گئے جس کو پندرہ دن ہو گئے کہ وہی نہ آئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ بھی ہوئی بلا سکول کا غدا اللہ کے انشاء اللہ کہا کرو کپار نے بھی اترا آغاز شروع کر دیے کہ یہ کوئی نبی نہیں ورنہ جلدی جواب دیتا خیر پندرہ دن کے بعد پھر یہ جواب آتا ہے اور وہ کے متعلق جواب سن چکے ہو نا اب کس کے متعلق ہے اصاب صاحب کے متعلق ذوکرن کے متعلق ابھی میں نے کہا تھا کہ پہلی سورت کا ابتدا ہوا تصویر سے سبحان لدی شراب آبدہی اس کا اختتام کس پہ ہوا ہے تکبیر پہ اب اس صورت کا ابتدا ہو رہا ہے کس سے تحمید پہ تو یہ ایک عجیب مناسبت ہے نا الحمدللہ یہ دعوی توحید ہے الحمدللہ دعوی توحید سب خوبی اللہ کے لیے ہیں اللہ جی انلال عبد الکتاب یہ دلیل ہے جی دعوی توحید کی دلیل لیکن ساتھ ساتھ آپ نے پڑھا ہے نظم و کے اندر کہ یہ تمہید بھی ہے اور لکھ لو کنارے پہ کہ تم اس تمہید میں تین چیزیں ہیں یہ تمہید ہے اور اس تمہید میں تین چیزیں ہیں صداقت قرآن نمبر ایک حکمت انضال قرآن نمبر دو اور تسلی خاتم علمبیا نمبر تین اس تمہید میں کتنی چیزیں ہیں جی تین چیزیں صداقت قرآن حکمت انزال قرآن اور تسلی خاتم دیا سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اتارا اپنے خاص بندے پہ کتاب کو تو یہ صداقت قرآن آ گئی یا نہیں جی ولاج اللہ اے وجا اللہ کی واسطے اس قرآن کے ذرہ بھر کجی یہ نکرہ کہ نفی ہے ذرا برکی نہیں قرآن میں نہ لفظی کجی ہے نہ مانوی طور پہ کجی ہے کئی اس سے پہلے عبارت مقدر ہے بل جالو کی ماہ قرآن میں کجی نہیں بل جالہ کئی ماں بل کیا اس قرآن کو مستقی بالکل مضبوط ہے ہر لحاظ سے لفظ لحاظ سے مانوی لحاظ سے یہ صداقت قرآن آ گئی آگے کیا ہے دوسرے نمبر پہ حکمت انض قرآن دیکھو حکمت انضار کیوں اتارا تا کہ ڈرائ لوگوں کو عذاب سخت سے جو کہ ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے وایوبشیر المومنین اور خوشخبری دے موم نین کو حکمت انضار یہی ہے انضار و تبشیر وہ مومن اوصاف لکھو اوصاف مومنی جو عمل کرتے ہیں نیک ان لہم یہ بے ہے مبش شرب اس بات کی خوشخبری دے کہ ان کے لیے ثواب ہے اچھا ماں کے سیر ٹھہریں گے اس ثواب کے اندر ہمیشہ یہی بیشٹ والا ثواب باجون ذر اور ڈرائے خاص طور پہ بھئی ڈرانے کی بات پہلے ہے نہیں یون ذرا باسن شریدا وہ عام تھا یہ خصوصاً ہے اور ڈرائے خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں بنا لیا اللہ نے اولاد حالانکہ نہیں واسطے ان کے ساتھ اس کے کوئی علم دلیل اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس دلیل ہے ایک بڑی بات ہے جو کہ نکل رہی ہے اس کے منہ سے نہیں بکواس کرتے مگر جھوٹ کی یہ دو چیزیں آ گئی تمہیں دھی. صداقت اور حکمت انزار اب تیسری چیز ہے تسلی خاتم الانبیاء حضرت کو ہر وقت فکر ہوتا تھا کہ مکے والے مان جائیں کہ نہیں مانتے تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں عظام میں جلیں گے تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ آپ تبلیغ تو کریں لیکن ایسا نہ ہو کہ اس غم کے اندر گھلتے گھلتے آپ پود ہو جائیں زیادہ غم نہ کیا کرو تسلی خاتم الانبیاء پر کہ تو ہلاک کرنے والے ہے اپنی جان کو ان کے پیچھے اگر ایمان نہیں لاتے ساتھ اس قرآن کے آصفا غم کھا کھا کر بار بار تو غم کھاتا ہے غم کھا کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دے ان نہ نہ اختبار خدا بے شک ہم نے جو کچھ زمین کے اندر ہے زینت واستے اس کی یہ باغات ہیں سبزے ہیں پہاڑ ہیں تاکہ آزمائیں ہم ان کو کون سن میں سے اچھا اعتبار عمل کے اور بے شک کرنے والے ہیں کہ بے صبات یہ دنیا بے شک ہم کرنے والے ہیں اس چیز کو زمین کے اوپر ہے میدان سا اور سب کو چٹیل میدان بنا لیں گے نہ محلات رہیں گے نہ باپ ام ہسبتا تمہید قصہ اور کنارے پہلے کھلو دوسرے دعوی سے متعلق دوسرا دعویٰ کیا کہ حاضر و ناظر کا کس کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے ام حسر تنہا صاحب القا کیا گمان کیا تو نے کہ بے شک غار والے اور رقیم والے کانوں میں نہ عجبا تھے ہماری ایتو میں سے کوئی عجیب چیز تعجب کی چیز تھے ایک کہف کا مانا چاہے گی جی؟ غار کے بے شغار والے اور رقیم والے رقیم کے تین معنے لکھو پہلا مانا لو لو سے مراد ہے وہ تختی جس کے اوپر ان کے نام لکھے گئے تھے بادشاہ نے ان کے نام لکھ کے توشہ خانے میں رکھ دیے تھے آہ. لو وہ تختی جن پہ ان خاص کے نام لکھ کے بادشاہ نے کہا رکھ دیے توشہ خانہ خزانہ میں رکھ دی پہلا مانا رقیم کا لو دوسرا معنی اس کا ہے پہاڑ جس پہاڑ کی غار میں جا کے رہے اس کا نام کیا تھا رکیم تھا تیسرا معنی شہر یہ تین احتمال ہے رکیم کے بارے میں بعض لوگ لاہو مراد لیتے ہیں بعض پہاڑ بعض شہر یہ شہر میں رہتے تھے کہ غار والے اور رکیم والے کان تھے ہماری ای میں سے کوئی عجیب چیز تاجب کی چیز تھے اب اس کے متعلق مختصا یہ سنیے کہ ایک بادشاہ تھا دکیانوس کسی زمانے میں ایک بادشاہ کیا تھا دکیانوس بہت پرست تھا اور لوگوں کو بھی مجبور کرتا تھا بہت پرستی پہ اور سال کے اندر وہ میلہ لگاتا تھا میلے کے اندر بدماشیاں بھی ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں بہت پرستی بھی ہوتی غیر اللہ کی نظر و نیاد بھی ہوتی اب میلہ جی لگا ہوا ہے میلے سے ایک آدمی شہزادہ تھا شاہی خاندان کا علیحدہ ہو کے درخت کے نیچے جا بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سات آدمی درخت کے نیچے آ بیٹھے چپ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے نہیں اگر بتاتے ہیں کہ ہم مواحد ہیں تو ایک آدمی کو دوسرے کا کیا پتا ہے اس کا کیا خیال ہے ہو سکتا ہے بادشاہ کے پاس رپورٹ پہنچا دے کے بت کی پوجا نہیں کرتا اور سزا دیتا تھا بڑی شاخ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی ان سے بولا بھائی بتاؤ تو میلہ چھوڑ کے ادارا بیٹھے ہیں بدھ پرستی چھوڑ کے بیٹھے وجہ کیا ہے دوسرا کہنے لگا یار بتانا کسی کو نہیں وجہ یہ ہے کہ میں اس بدھ پرستی سے کیا کرتا ہوں نفرت کرتا कرت ہوں یہ میلے ٹھیلے بدماشوں کو میں اچھا نہیں سمجھتا میں اللہ کو واہ گہ لا شریک سنتا ہوں اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دوسرا کہنے کا میں بھی ایسے تیسرا کہنے کا میں بھی ایسے تو ساتھوں کیا ہوگا جی متفق ہو گئے توحید کے اوپر اب انہیں علیحدہ کو عبادت خانہ بنا لیا جیسے مسجد ہوتی ہے اس میں اللہ کی عبادت کرتے تھے بت پرستی نہیں کرتے تھے لوگوں نے بادشاہ تک رپورٹ پہنچا دی کہ اس قسم کے اب سات وہابی آ گئے ہیں تمہارے شہر کے اندر سات وہابی بن گئے ہیں بت پرستی چھوڑ دی ہوں نے. بادشاہ نے ان کو بلایا یہ شاہزاد بادشاہ نے ان کو سمجھایا کہ ابھی باپ دادے کا مذہب ہے اس کے اوپر کہنے نہیں ہم تو اللہ کو بہادر اللہ شریف سمجھتے ہیں ہیں توحید کے بادشاہ کہنے لگا تم شاہی خاندان کے نہ ہوتے تو قتل کر دیتا میں اب شاہی لباس اتار دو جو شہزادوں کا ہوتا ہے سادہ لباس ان کو دے دیا اور کہنے لگا دو تین دن کی محلت ہے سوچ لو اگر تم بندے نہ بنے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اب وہ اس سے باہر نکلے آپس میں مشورہ کیا کہ ہو نہ ہو یہ اپنا مل کام چھوڑ دیں کسی غار کے اندر جا کے اللہ اللہ کریں چنانچہ غار میں چلے گئے وہ اور ایک آدمی کا کتا تھا مثال تر وہ اس کے کوئی جانور ہوں گے جانور کے لیے کتا پالا جاتا ہے نا بکرو کی حفاظت وغیرہ کے لیے کتا مانوس تھا وہ بھی پیچھے چڑھ گیا اب جب یہ سات آدمی غار کے اندر پہنچے تو اللہ تعالی نے ان کو کیا دے دی؟ نیل دے دی دی اور تین سو نو سال کتنی اور حفاظت فرمائی کہ مر نہیں گئے تھے نیند کروٹے تبدیل کرتے رہے دھوپ سے حفاظت ہو گئی اب تین سو نو سال کے بعد جب اللہ نے ان کو اٹھایا تو آپس میں کہنے لگے یا کتنی مدعا ٹھہرے ہیں کوئی کہنے لگے ایک دن کوئی کہنے لگے آدھا دن تو یہ مرے تھے یا نیند میں تھے اب وہاں تو کہتے ہیں موت تھی حضرت کس کی ازیر علیہ السلام کی کہ بالکل مر گئے روح کا تعلق نہیں تھا اس لیے ہیں ایک دن یا آدھا دن یہ مرے تھے وہ زندہ ہے نا صرف سوئے تھے یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں ایک دن اور آدھا دن دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی گہری نیند دی کہ دنیا کا تعلق کیا کر دیا ختم کر دیا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا ایسی گہری نیند تھی خیر اٹھے بھوک لگی ہوئی تھی بہت انہوں نے کہا ایک آدمی کو چاندی کا روپیہ دے دو جائے تام لے آئے لیکن تام حلال کا ہو کیس کا پاکیزہ ہو کیوں اس لیے کو نظر و نیاز کا کام بھی بیچتے تھے نظر و نیاز غیروں کے دے کے اس کا کھانا بھی بیچتے تھے وہ اب یہ آدمی روپیہ لے کے گیا دکاندار کے پاس جس کے پاس کھانا تھا ہوٹل والا اس کو کہا بھئی یہ روپے کا کھانا ہمیں دے دے اس نے روپیہ لیا تو, تو تین سو سال کا پرانا سکہ تھا دقیالوس کے دور کا اب تو بادشاہ ہی بھی تبدیل ہو گئی تھی سمجھے اور بادشاہ یا کم ہوا ہے سکا جیسا شکال دیکھی ارے میاں کہاں سے لائے ہو جی کہاں سے لائے میرا اپنا سکا ہے نہیں تور آئے کہیں چوری کی ہے کوئی گڑھا کھودا ہے کہیں سے تجھے پیسے بھی لیں تین سو سال پرانا سکا ہے اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ چھ جی سات آدمی اکٹھے ہوگا है چور ہے چور ہے پکڑ کے لے جاؤ بادشاہ کے پاس पहला پہلا بادشاہ تو مر گیا تھا نا اب موجودہ جو بادشاہ تھا یہ کیا تھا مباحث تھا سمجھے؟ جو نام میں لکھواؤں گا یہ بادشاہ کہتا تھا کہ کیا مت آنی ہے بادشاہ کہتا تھا اور بہت سے اس کے وزیر کا کہ قیامت نہیں آنی تو بادشاہ نے پرانے کپڑے پہنے اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعائیں کرتا رہا کہ اے اللہ کوئی دلیل دے دو میں مواحد ہوں جیسے پتہ چلے گی آمد آنی ہے جب اس کو پکڑ کے لے گئے تو اس کو پتہ تھا کہ پہلے بادشاہ کے دور کے اندر جو سات آدمی کئے ہوئے تھے گم ہوئے تھے اس نے سختی کے پر نام لکھ رکھے تاریخ بھی لکھ رکھی تھی وہ تو توشا خانے میں تھے بادشاہ کو پتہ تھا تختی مگاؤ جی تختی مگاؤ تختی آ گئی. پوچھا تیرا نام کیا ہے جی کہنے لگا میرا نام یمری خواہ یا تملی خواہ ہے ٹھیک ہے جی لکھا ہوا ہے اور نام بتا دے جاؤ اور نام بتا دے گئے وہ مارے پور قرآن میں نام لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کیسے ہوا جی کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہم ایسے گئے پہلے بادشاہ سے تنگ ہو کے اللہ نے ہمیں سلا دیا اس کے بعد اللہ نے ہمیں جگا دیا اس نے کہا ایک دریر تو یہی ہو گئی کہ جیسے اللہ نے ان کو تین سو نو سال کے بعد اٹھایا ہے مردوں کو اللہ تعالی اٹھائے گا میرے لیے دریر ثابت ہو گئی اس کو کھانا مانا کھلایا اور کہنے لگا ان بزرگوں کی زیارت کریں پھر اپنے کوئی فوجی وغیرہ لے کے جماعت لے کے وہ غار کے اوپر پہنچا اس نے کہا حضرت پہلے غار میں داخل نہ ہو وہ ڈر جائیں گے وہ سمجھیں گے کہ پرانا بادشاہ وہ ذکیہ انوس میں ان کو پہلے مبارکبادی دوں یہ کیا مبارکبادی دی کہ اب نیک بادشاہ بادشاہ آیا کھانے مانے لایا ان کو کھلائے بات چیت کرتے رہے اور انہوں نے اجازت چاہی بادشاہ سے کہ ہم اللہ اللہ ادھر کرتے رہیں گے وہاں نہیں جائیں گے شہر کے اندر بادشاہ نے اجازت دے دی اب اللہ عالم بال مفسرین تو کہتے ہیں اس وقت مر جائے بعض کہتے ہیں کچھ دن گزارنے کے بعد ان کے پر موت آئی اب مرنے کے بعد مسئلہ یہ ہوا غار تو لمبی اور اس کا تھا دہانہ غار کے دہانے کا ایک تو منہ بند کرنا تھا تاکہ دوسرے لوگ جا کے بے حرمتی نہ کریں سمجھے اور ان کے لیے یادگار بھی قائم کرنی تھی تو ان میں جو بہت آدمی تھے نا انہوں نے کہا کبا بنا لو کیا ہاں جیسے شباز کے کا کبا ہے یا دوسرے کوبے ہیں بیٹائی صاحب کا ایسے قبا بنا لو لیکن جو مواحد تھے وہ کہنے لگے نہیں غار کے دہانے کے اوپر کیا بنائیں گے مسجد بنائیں گے تاکہ ایک پتہ لگے کہ مواحد ہیں ٹھیک ہے نا دوسرا نماز پڑھیں گے یادگار مواہدین کی ہوگی الحمدللہ مسجد کے اندر اتفاق ہو گیا اب دیکھو جی یہ جی غار کہاں ہے کہ آپ تفسیروں کے اندر دیکھ لینا کہ میں نے تو معرف القرآن کا مطالعہ کیا ہے اور زیادہ میرا مطالعہ ہوتا تھا ان قصوں کے بارے میں قصص القرآن ہے مولانا حفص الرحمن صاحب کی سہواروی کی چار جلد سمجھے ان مطالعے سے میں پہنچا ہوں اس نتیجے کے اوپر لکھنا نہیں آپ کو وہاں مل گیا جائے گا جو پرانے ہمارے مفسر ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ جو شہر ہے نا رکیم اس کا پرانا نام ہے افسوس اس کا پرانا نام کیا ہے افسوس شہر بس وہاں افسوس شہر کے ساتھ غار تھی لیکن ہمارے جو نئے مورخین ہیں نا مولانا سید سلیمان ندوی مولانا حفظ الرحمن مولانا القلام آزاد وہ کہتے ہیں یہ رکیم جو شاہر ہے نا یہ پرانا نام اس کا رکیم تھا جدید نام اس کا ہے پیٹرا جدید نام اس کا کیا ہے پیٹرا اسی نام سے اب مشہور ہے کہ خلیج اقبا کے قریب ہے سمجھے لوگ جانتے ہیں اس کو عربی والے اس کو بترا کہتے ہیں انگریزی میں یہ پیٹرا ہے یہ بعض بعض مار فرقران کے بھی بعض مقامات کے اندر پیٹرا کی بجائے ایک ٹے پہلے لکھ دیتے ہیں ٹپرا ٹپرا نہ پڑھنا کیا پڑھنا پا کو پہلے پڑھنا پیٹرا کیونکہ انگریزی پیٹرا ہے عربی کیا ہے بترا ہے تو بترا کا پیٹرا بھی ہوگا وہی شہر ہے رقیم کا واللہ عالم بھی ثواب دیکھو جی کانوں من آیاتنا ناجبا کہ وہ تھے ہماری میں سے کوئی عجیب چیز یعنی مطلب یہ کہ اتنی عجیب چیز نہیں تھی عجائبات قدرت اس کے علاوہ اور بھی ہیں یہ اس لیے فرمایا کہ یہودوں نے کہا کہ ان کا امرے عجیب تھا تو فرمایا اس سے اور عجیب چیزیں بہت ہیں از اولیا تو اجمال قصہ پہلے قصے کو مجملن بیان کیا جا رہا ہے اجمال قصہ جب پناہ لی چند نوجوانوں نے تر ہار کے پس کہنے لگے آگے مناجات ہے جی ربنا مناجات اے ہمارے پرور دے ہم کو اپنی طرف سے خاص رحمت خاص رحمت دے اور اس رحمت کے حصول کے لیے اسباب درست کر دے رحمت کے حصول کے لیے کیا درست کر دے اسباب وحی لنا کا منع یہی ہے اور تیار کر واسطے ہمارے ہمارے معاملے سے درستی کا سامان جیسے بھی ہمارے لیے رحمت خاص کیا ہے اللہ کی رضا دیدار بحث اور اس کے لیے اسباب کون سے ہیں یہی جو قرآن پڑھ رہے ہو یہی اسباب ہیں تیار کر واسطے ہمارے ہمارے معاملے سے درستی کا سامان یعنی اس رحمت کے حاصل کرنے کے لیے اسباب درست فرما دے فضر آزان اجابت دعا انہوں نے دعا منگی ہم نے دعا قبول کی دعا تھپکی دے دی ہم نے ان کے کانوں پہ جیسے چھوٹا بچہ ہے نا اس کے ماں کیا دیتی ہے تھپکی دیتی ہے نہیں لو لو میرا بچہ لو ہاں کرتی ہے تھپکی دیتی ہے کہ اس کو نیند آ جائے پس تھپکی دے دی ہم نے ان کے کانوں پہ بیچ ہار کے سال بہت اور تین سو نو سال پھر اٹھایا ہم نے ان کو تا کہ جانے حکمت باس تا کہ جانے کون سا دیو گرہوں میں سے زیادہ واقف ہے واسطے اس مدت کے ٹھہرے دو گراؤ وہی کوئی کہتا تھا ایک دن کوئی کہتا تھا بعض دن آگے نہ ہم نہ کچھ تو تفصیل قصہ پہلے اجمال قصہ صاحب کیا ہے جی تفصیل قصہ ہم بیان کرتے ہیں توج پہ ان کا واقعہ ٹھیک ٹھاک بے شک وہ چند نوجوان تھے آ منو برب درجات ہدایت لکھو درجات ہدایت آ منو نمبر ایک یہ ہدایت کے درجے ہیں ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ مسجدنا ہم خدا یہ درجہ ہدایت نمبر کتنی اور ہم ان کی ہدایت کو بڑھاتے رہے را بت نالا کلو یا نمبر کتنی اور گرے لگا دیے ہم نے ان کی دلوں پہ پہلے میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں ایک ہے خاتم لالب دوسرا ہے رب تلال کالب خاتم لالو کس کو کہتے ہیں گمراہی کا انتہائی درجہ جس کے بعد ہدایت ممکن نہیں ہوتی اور رب تلال کالب کیا ہے ہدایت کا انتہائی درجہ کہ جس کے بعد آدمی گمراہ نہیں ہوتا اللہ کے حفاظت میں آ جاتا ہے گرے لگا جی ان کے دلوں کے اوپر اس کام جب کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے کس کے سامنے آ, اس نے کہا بتوں کو سیدھا کرو لیکن انہیں کیا کہا پکا اظہار حق کہنے لگے رب ہمارا رب ہے آسمانوں کا زمینوں کا ہرگز گرد نے عبادت کریں گے سیاح اس کے کسی کی اگر ہم عبادت کریں تو بے شک کہ ہم اس وقت زائد بات ہا ادائے قوم اُنہ شکوائے قوم یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے بنا ڈالے سوائے اللہ کے معبول کون نہیں لے آتے ان کی معبودیت کے اوپر کوئی دلیل واضح جب نہیں لاتے تو سونے لیں کون بڑا غال ہے اس سے جو باندھتا اللہ کے اوپر جھوٹ کہتا ہے کہ خدا کے شریک ہیں